باب آپ اس مبارک سلسلے کا سولہ حلقہ سے فرمائیں خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی دی اشور حرم میں انہوں نے کہا یا سندہ اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یکم شاہبان ہے آپ نے فرمایا ڈا اکبل یہ مال غنیمت ہم نہیں قبول اشور حرم میں کیوں لڑائی اب مکے والوں نے آدمی بھیجا نے فرمایا دیکھو بات سنو ہمارے صحابا نے شابان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم بادل چاہ ہم فرح سے مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں ان نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے نا تو مہربانی کریں کہ پھر آپ ہمارے دو بندے جو پکڑے ہوئے نا حکیم اب قیسان اور عثمان اب عبداللہ اللہ وہ واپس کریں حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہم دو بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے دو آدمی کو مہیں آٹھ میں سے چھ واپس آئے ہیں اور دو آدمی ہمارے گم ہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کے کہیں ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ان کو قتل کر دیں پھر ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے اگر وہ دو آدمی ہمارے خیریت سے واپس آ گئے تو ہم تمہارے دو آدمی واپس کر اچھا خدا کی شان ہے کچھ دیر گزری وہ دو آدمی آ گئے تب آ گئے انہوں نے کہا رس ہم بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے حضور نے میں ابھی اندو کو چھوڑ دو سواری بھی دو اور بک کے بھیج دو ہم اپنی زبان پر پابند جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ابن نے حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات اذان یہ کہا ہے میرے دل میں تو اسلام گھر کر چکا ہے مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں جاتا ہے تو جائے جے محمد اللہ میں دعا جاتا ہوں عثمان ابن عبداللہ چلا گیا وہ مسلمان نہ ہوا پکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر میں یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بادل ہجرا پدی نے منورہ میں پہ اور اسی اصنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنا کہ یا الہ العالمین آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا لیکن دل میں تمنا تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا میں بلد ابراہیم ہوں ملت ابراہیم الخلیل ہوں اور پھر بنائے ابراہیم کعبہ کا میں مکے کا مولد ہوں اور پھر اس کعبے کی بنا میں میں اس میں میں شریک ہوں مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دیتے یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی لگے نماز بہتر بکد کی طرف پڑتا اچھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین اسود الرکن حضر اسودانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا اچھا اب جب حضور مدینہ شریف چلے گیا تو اب تو کعبہ پشت پہ آ کیونکہ اب تو کعبے کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو تھی وہ بڑھ گئی اللہ نے قرآن تھا کد نا د کلسما کبل شرج اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہم نے دیکھ لیا کل بابا جی کا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر سے کہتے نہیں حرف زبان پہ آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے پلن کا طب لطن ترضا اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے اسی لیے محدسین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فالانو بلے کا قبل تن یعنی یہ پہلے قبلا تھا اگر قبلہ نہ ہو تو قبل کہنے کا کیا مطلب تھا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے شطرل مسجد الحرام اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شترل کابہ کابے کی طرف کر لیں نہ کتنا بڑا رحمت ہے فرما مسجد الحرام اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو فائدہ کیا ہوا کہ اگر کعبے کا حکم ہوتا ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھتے جب تک این کعبے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا رعایت کر دی فرمائیں مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے ادھر تن ہے ادھر شمیسی ہے ادھر ادھرا ہے ادھر عرفات ہے یہ ساری مسجد الحرام ہے اب کہیں بھی نماز پڑے تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف رخ ہو ہی جائے گا اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی کوئی آسمان کے سورج ڈھونڈنے کی کوئی سائے دے بے ادا ہے جی ہاں جی ہفی ہے کسی علاقے کی طرف تو اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ تو ہو ہی جائے گا نا تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدین منورہ میں نازل ہوا اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے اور خدا کی شانی ہے گروز بھی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اللہ نے جہاد کا حکم بھی نہ دیتا جہاد بھی فرد ہوگی این رمضان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا تو اب حضور اسی فکر میں حضور کو پتہ چلا کہ قریش مکہ کا ایک کافلا جا اور بہت بڑا کافلا حضور نے فرمایا نے آدمی بھیجے کہ بھئی تلاش کرو پتہ کرو خبر حاصل کرو کہ واقعات کوئی قافلہ ہے اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کے آتے کا بنتا عبد المطلب یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے اس نے ایک خواب دیکھا مکے میں کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے آتے ہے تو وہ یا یاد رن ساری باد <سَلَاس> کہتا ہے دکھے کہ بازو اے گدارو اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ تین دن کے بعد واطقہ کہتی ہے کہ بھائی اس کی آواز سن رہی ہوں چیخرا ہم نے پھر وہ جاتا ہے سبا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے پھر وہی آواز لگاتے یا آل الگ یا آل اگدر او دکھے والوں پیار ہو جاؤ لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں جمع ہوتے جا رہے ہیں چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے اس کے بعد وہ جا کے جب ابھی کبیس میں چڑھ جاتا ہے ابھی کبیس میں چڑھنے کے بعد بھی وہی وہ آواز لگاتا ہے یا آل غدر اے دھوکھے والوں پیار ہو جاؤ تین دن کے بعد اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پتھر پھینکتا ہے وہ پتھر ریزا ریزا ہو جاتا ہے اور ہر کرسی کے گھر میں گرتا ہے ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچا جاپ دیکھا عجیب جی کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی کہ وہ اپنے بھائی عباس کو بتا دی عباس کو بتائے اس نے کہا کہ آتے کیا بات سن کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک بھی اللہ تو خبری یا حدم کسی اور کو نہ بتا کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب سچا ہو جائے تب بھی مشکل اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے لیکن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی بہن کو تو روک دیا لیکن میں نے ولید اتبا میرا دوست تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن ایسے خواب دیکھا اچھا ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا اتبا کو اب بات کہاں چپتی ہے اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب تم وہ اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا تو یہ سب سے بڑی بیوقو کی ہے کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ تم کسی کو نہ بتانا وہ بے وقوف تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا اب کو پتا چل گیا حضرت عباس کہتی اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ابھی جہل اور بڑے بڑے سنادی بڑے بڑے روسہ قریش سارے دار اندا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی جہل نے آدمی دوڑایا خود نے کہا کہ جب تم طباف سے فارغ ہو جاؤ پاتی لینا تم ہمارے پاس آؤ بڑی اہم بات ہے ہم مشورہ کرواتے میں نے تباف ختم کیا تو ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا دیکھا تو بڑے بڑے कار... کٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے اور ابو جال نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات ہے یار تم میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں پہلے بھی تمہارے خاندان عبد میں ایک نبی پیدا ہوا اب ایک عورت بھی نبی امن پیدا ہو گئی پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفی پر ایمان لے آؤ اب جناب وہ تو ہم مدینے چلے گئے لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنا بن گئی عباس کہتے ہیں کہا کیا مطلب کون نبی بن گئی کیا ہوگی یار تمہیں پتہ نہیں تمہاری بہن آتکا نے کیا کہا ہے کہ دن کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یا الغدر اور یا ہم غدر والے ہیں ہم بوکے والے ہیں کیا ہے کیسی خبریں دے رہی ہے کیسے خواب بتا رہی ہے کہا مجھے تو پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہمیں بالکل میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں میری بہن نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کوئی کمال کی بات ہے تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچا ہوگا پر مجھے نہیں پتا ابو جہل بڑا کایا آدمی تھا دشمنان اسلام ایسے ظاہری معاملات میں تو بڑے دانا ہوتے تو اس نے کہا کہ دیکھو اباس مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے لیکن یاد رکھو تین دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اک زبل عرب یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر کیسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں اور میں پھر اشتہار بن کے پورے عرب قبائل میں ڈھونڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھروں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں کو برسوا کر دوں گا مبوجہل جو تم نے مرض کیا کرنا ہے کرتے رہنا مجھے نہیں پتا کات کا نقاب دیکھا ہے ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی عجیب عجیب بات ہے عجیب عجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے چار نثاروں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ابو سفیان کی قیادت میں ہے اور ایک ہزار اونٹ پر وہ قافلہ مشتمل ہے اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو قافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی کے ایک بڑے تاجر نے مال منگا لیا دسو بیسو یہ کافلا ایسا تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا تمام مکہ کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا انہوں نے کہا کہ کیا یار تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو ایک ہی دفعہ قافلہ منگا لو سب کا مال کٹھا آ جائے ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے پہرے والے زیادہ ہوں گے لشکر زیادہ ہوگا قوت زیادہ ہوگی اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو ہمیں سستا بھی ملے گا اس لیے یہ بہت بڑا عظیم کافلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر دے کے گیا کافلا شام سے چل پڑا ہے پلا مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً تقریباً مدین پاک کے قریب سے گزرے گا اچھا ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے دس دس بیس میل پچاس پچاس میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ان پر حملہ نہ ہو جائے وہ بھی خبر لگانے کے لیے بھی کہیں کوئی جیش کوئی لشکر کوئی آدمی کوئی فوج چھپی ہوئی تو نہیں کیونکہ ایک ہزار اونٹوں کا کافلا آ رہا ہے کافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ لے جانا کوئی بزاق تو نہیں ہوتی تھی سردار کی ذمہ داری تھی ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا تو وہاں دو لڑکیاں جا رہی دو لڑکیاں تھیں وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھی وہ کہتی تھی کہ تم نے میرا ہال غائب کر دیا اور تم نے میرا ہال کرا لیا وہ کہتی کیوں مرتی ہو کافلا گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی ان سے پانی مانگا پانی پیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں کافلے کی بات کر رہے ہو کس قافلے کی بات کر رہی ہو تم کے کافلا گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے اور کیا کہا ہماری بچی آپس میں پہنے ہم سہلیا گیا دے رہی تھی تو میں نے دو آدمی بیٹھے تھے اون آپس میں بات کر رہے تھے ہماری سن رہے تھے ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں وہ کہہ رہے تھے کافلا گزارا اب دیکھو اب اس کے عام کتنا زہین اور ذکی کہتے کہ اچھا وہ آدمی اس چیز پر سوار تھے کہاں اونٹ اونٹ بٹھائے تھے اور یہ ساتھ والے درخت کے وہ بیٹھے میں آرام کیا پانی ہم سے لیا پانی پیا وہاں کچھ کھایا پیا اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا وہاں آگے فاقت ابا تن اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی اس کو جو کھولا اس میں انگوں اپنا کھجور کی گٹھلیاں ملی لگا کہ ہاں رجو لانے منل مدینہ اور تو کوئی ایسا کبیلا نہیں جو اپنے اونٹ کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹھلیاں کھلاتا ہو یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے کھجوریں ان کے پاس دیا ہے اور کسی کے پاس کھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹلیاں کھلاتا ہو اونٹوں کو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مسلمان ہمارے تاقم میں ابو سفیان جناب گھبرایا ڈرا کہ بھائی اتنا بڑے کافلے کی ذمہ داری ہے تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اتنا کرو کہ فوراً میری مدد کے لیے لشکر بھیجیں میرا کافلہ خطرے میں آ جائے زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستوں عزیز نوجوانوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی عنایت فضل کرم اِنت و احسان سے ہم نے ابتدائے ولادت بے کباب نبوت کفار سبات استقامت ہجرت حتیٰ کہ ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں قدیم منورہ سے روانہ جو بعد میں غزوہ بدر کا سبب بنا اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام میں سب سے پہلا ہے جس میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور یہ غز بدر جو ہے گویا اس کی تختیق جو تھی یعنی جسے آپ پلاننگ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود کی ویسے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے لیکن ایک فرق ایک ہوتی ہے اسباب کے ماتا اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں نہیں اسباب کے بغیر خود قدرت خود کر دیتی اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب مصطلحات علماء میں دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ما تحت الاسباب اور ایک ہوتے ہیں ما فوق الاسباب اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی جو ہیں ہمارے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کریں وہ بیچارے عقیدے میں گمراہ ہو جاتے ہیں وہ یہ ماتات تل اسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق نہیں کر سکتا مثلا ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ موجودہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا اور ایک ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی کہ انہوں نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا انہوں نے توجہ کی تو فوراً کایا پلٹ گئی تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ٹھیک ہے اگر خدا بھی کرتا ہے تو یہ بھی تو کر دیتے ہیں نا خدا بھی کر سکتا ہے تو یہ اللہ والے بھی تو کر سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک یہ کام خود کر لیتے ہیں اور بزرگوں کو اللہ نے دے منتقل کر دی ہیں یہ ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں بس فرق عطائی اور ذاتی کا ہے تو یہی اصل میں وہ دھوکہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسباب کا پابند اور محتاج نہیں وہ چاہے تو بغیر اسباب کے اور چاہے تو اسباب خود پیدا کرتا تو وہ تو مافا اسباب قدرت رکھتا ہے اور بندے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو بات اسباب ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا ہو گئی ان کو اللہ نے اجازت دے دی اور خر کے عادت کا ظہور ان کے ہاتھوں پہ ہو گیا یا ہم نے مثلا جدید ٹیکنالوجی سے جیسے اب آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک تک کوئی اسٹار نہیں کوئی بات نہیں سیدھا سیٹلائٹ سے رابطہ ہے اب فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ماتا کل اسباب ان کا مافا کل اسباب چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ سیٹ اپ علیحدہ رکھ دیں تو آپ بات نہیں کر سکتے اس سیٹ میں صرف چپ نکال لیں تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے اس سیٹ میں بیٹری لو ہو جائے تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے تو یہ تو اسباب کتابیں چیز اس کا قدرتی یا موجدہ یا کرامت یا اللہ کی طاقت سے کیا تعلق ہے یہی وہ دھوکہ ہے بنیادی طور پر جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مختار ہوتے ہیں اور نبی بھی مختار ہوتے ہیں جیسے روافط جو ہیں شیعہ وہ کہتے ہیں ایما جو ہیں وہ بھی مختار ہوتے ہیں جو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر دیں تو بہرحال تو جنگ بدر اور غزب بدر پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کی ساری تختی خود فرق اور یاد رکھیں یہ سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام اور سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے ملائکہ کا آسمان اور صرف پترے نہیں بلکہ جنگ یہ اور کسی غزوہ نہیں تو اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ابو سفیان ایک کافلا لے کر شام سے اور یہ کافلا اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام رؤساء قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے صنادید تھے ان سب کا پیسہ لگا ہوا پہلے تو کبھی کافلے ہوتے تھے نا کہ چلو یوتبا جی کا کافلا الگ آ گیا ورد وئیرہ کا الگ آ گیا اچھا شہبہ ربیہ کا الگ آ گیا عامر زمری کا الگ آ گیا ابو سفیان کا الگ آ گیا ابھی جہالبن شام کا الگ آ گیا لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی تھی کہ یار ہم لہدا عہدہ جو مال منگواتے ہیں یہ کیا بات ہے کیوں نہ ہم اپنے سرمایہ کو اکٹھا کر کے ایک بڑا بزنس کریں جب ہم بڑی چیزیں زیادہ کوانٹٹی میں خریدیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا تو یہاں اگر ہر آدمی اپنے سرمایے کے مطابق مال تقسیم کر تو اس پہ قریش متفق ہو گئے اور راضی ہو گئے اور انہوں نے سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کو بھیجا کہ تم جا کر یہ مال لے آؤ ایک ہزار اونٹ پہ تجارت کا مال لدا ہوا تھا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا قافلہ یعنی اس زمانے میں آج تو ایک جہاز بھی آ جائے تو ایک ہزار اونٹ سے زیادہ مال لے کے آ جائے گا آج تو وہ بات نہیں ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں چودہ سو سال پہلے تو اس وقت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا قافلہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے بھی اعلان کر دیا ابھی کافر ہیں دشمن ہیں دشمن کے لیے تو ہر قسم کا ہر با اور ہر قسم کا کتاب جو ہے جائز ہے اسی لیے مستشرقین جو ہے آدھا اسلام خاص طور پہ یہودی اور اس کے بعد مسرانی اور اسی طرح ہندو انہوں نے اس بات کو بھی بڑا اچھالا اور دیکھو جی مسلمان تو نعوذ باللہ لوٹے رہے ہیں کابل لٹ رہے تو جا رہے ہیں دیکھے جی مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں پڑھ لیں ان کے قرآن میں پڑھ لیں وہ تو قابل لوٹنے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کام کہ کیا ہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو کام یہی ہے کہ یہ ویشی قومیں ہیں یہ قزاق ہیں یہ بحری قزاق ہیں بری قزاق ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں چار چار عورتیں سو سو لونڈیاں گھر میں رکھ لیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام تو یہی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ پوری دنیا میں دہشت گرد تاشت گرد تاشت گرد کی ایک ایسی گردان ہے کہ کوئی دنیا کا چینل کھول لیں سب پہ ایک بات مسلمان, مسلمان, بڑا درخت بڑا خطر. او, یہ تو بڑا بہت خطر ہے اور اگر مسلمان کی داڑی ہو تو اور خطر وہ تو پھر بہت بڑا ختم میں نے یعنی آپ حیران ہو کہ آپ نے دنیا میں کبھی ایسی منطق پڑی ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک بغیر اجازت کے میزائلوں کی برسات کر دے وہ انصاف اور ایک آدمی اٹھ کے ان کے دو بندے مار دے وہ دہشت گرد اور پورے مسلمان دنیا میں دہشت گرد کرتے کوسوکو میں شیشان میں سربیا میں کشمیر میں کسی جگہ آپ دیکھیں اگر مسلمانوں کا خون بہایا جائے ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے ان کی عزتیں اور عصمتیں نیلام کی جائیں فوج کے جوان گھروں میں اٹھ کے نوجوان بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کریں تو کوئی بات نہیں اور کوئی مسلمان بےچارا ادھر سے ادھر سے مانگے تانگے سے بندوق لے کر یہ لے کر ان کا مقابلہ کرے ہے ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے ٹکرا تو سکتے ہیں نا اپنی جان تو دے سکتے ہیں اس سے تو کوئی رکاوٹ وہ کرتے ہیں وہ دہشت کرتے ہیں بہت بڑا داحش دیکھو جی اور مسلمان وہاں اچھا جو ان کو پیسے وہ بھی داشت کرتے پیسے دیتے ہیں ان کو بھئی تم اگر چھ لاکھ باقاعدہ کافروں کی مسلح فوج رکھ کے ان کے گھروں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالو تم تو امن کر رہے ہو اور کوئی آدمی اپنی بیٹی بہن بیا کی عزت و عصمت کے لیے ٹکرا جائے وہ داشت کر دے کہ یعنی خود دیکھ لیں کہ خیرت کا نام چنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت جو چاہے تیرا حسن کرش مساج کرے کیونکہ طاقت ہے اپنے پاس اچھا اور جناب اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی پاسپورٹ کے مسئلے میں کسی معاملے میں پکڑے جائے پوری دنیا کے چینل کھل جائیں گے اور اپنے پندرہ ہزار پاسپورٹ کل میں پڑ رہا تھا کہ ایک سٹیٹ سے ایک سال میں چوری ہو مسلمانوں کے علاقے میں اگر کسی کی کوئی بٹوا بھی چوری ہو جائے نا وہ چینل پہ آ جائے گا ان کے ملک میں آپ جائیں گے ایئرپورٹ پر زبردستی ہاتھ سے, سے بری کے چھین لیتے ہیں ہاتھ سے وہاں کوئی نہیں بولتا وہاں بالکل ٹھیک ہے سر بالکل بالکل اوکے سب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہاں ہمارے ایئرپورٹ پر اگر ایک جہاز کے لیے کچھ یعنی ایک گھنٹہ لگ جائے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے دو گھنٹے لگ جائے چیخنا شروع ہو جائیں گے کہیں گے یار کیا हैं لوگ ہیں جی چاہے بیٹھے رہتے ہیں اترا پڑھاتے رہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا دیکھو نہیں وہ دیکھ نہیں رہتے آپ کیسے ہاتھ مار رہا تھا کمپیوٹر پہ اور ان کے ایئرپورٹ پہ اس کا کیا ہی رہا؟ جب مسلمان اتنا مرعوب ہو جائے جب مسلمان کی نظروں میں کافر اتنا غالب آ جائے جب مسلمانوں کی نظروں میں یعنی اس قدر ظلم اور انصاف کا کوئی درمیان میں حد فاصل بھی نہ رہے اور حق کا باطل میں کوئی امتیاز ہی نہ رہے تو آدمی کسی کو کیا سمجھا بڑا چیختے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک اللہ کے نبی وہ تو کافلہ لوٹنے جا رہے تھے نو زب اللہ لوٹے رہے یہ نہیں سوچتے کہ جن کو بکے سے نکالا گیا من جن کے مال چھین لیے گئے جن کے گھر چھین لیے گئے جن کے بچے چھین لیے گئے جن کی اولادیں چھین لی گئیں اور جو ہجرت پہ مجبور ہو گئے کبھی حفشے کی طرف کبھی مدینہ منورہ کی طرف جنہیں انگاروں پہ لوٹایا گیا جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا وہ تو ہے ان ان کا قافلہ نہیں لٹنا چاہیے تھا مسلمان قافلہ لٹ رہا ہے حالانکہ یہ تو ایک انصاف ہے عقل حتیٰ کہ آج بھی ہمارے فوقا کے یہ فتویٰ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی نے آپ کے ناجائز تنخواہ میں سے مثال کے طور پر ایک ہزار ریال نجائز ظلم مار دیا ہے فوقہ نے فتوا دیا ہے کہ اگر کسی دوسرے طریقے سے آپ کو ان کے مال سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں تو لے لیں آپ بغیر وہ تو تمہارا حق ہے تو تمہارا مار رہے ہیں اپنا لے رہے تو اگر مسلمان یہ سوچ کر کے یہ ان کے قواف ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کی اقتصاد پر سرف ماری جائے تاکہ مکے والے کمزور ہوں اور ہمیں کوئی بدلا ملے ہمارے پاس بھی طاقت بنے ہمارے پاس بھی قوت بنے تو اس میں کون سا ڈاکہ تھا بھائی یہ کہاں سے لٹےرا پینتا تو بہرحال حضور صلی اللہ ع آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی ابھی صفیان کا کافلا جا رہا ہے جو نکلنا چاہتے ہوں اپنی خوشی سے میرے ساتھ چلیں جو نہ چاہیں تو تقریباً 313 اور بعد روایات میں ہے کہ 314 سو آدمی حضور کے ساتھ روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں اور بالکل قسم پر سی کالم ہے کوئی جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس لیے نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں بس گزارے کی باتیں ہیں نہ تلواریں ہیں زرا بند ہیں نہ ڈھال ہیں یعنی بعض صحابہ کے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں پیدل چل رہے تلاش کرتے کرتے ابو سفیان کو بھی ڈر تھا کہ ہم چونکہ شام کے آتے تھے نا مدینہ کے راستے سے کہ ہم مدینہ منورا کے ادوب سے گزر رہے ہیں لازمی بات ہے کہ مسلمان تو ہمارے خیر خواہ تو ہاں نہیں نہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں تو دشمن کو تو حق ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کافلہ لٹ جائے تو وہ بھی اپنے آدمی دوڑا کے آگے آگے خبریں لیتا تھا پانچ پانچ دس دس مین اس کے آدمی آگے چلتے تھے کہ خبر تھی کس راستے میں کوئی تمہیں کوئی حرکت کوئی فوج کوئی چیز تو نظر نہیں آئی تو بہرحال اس کو آیا ابو سفیان خود اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں تو پوچھا کہ یہاں کوئی آیا اس نے کہا دو بندے آئے تھے باتیں کر رہے تھے ہم نے سمجھا کوئی نہیں انہوں نے کہا اچھا وہ کس پہ سوار تھے انہوں نے کہا اونٹوں پہ سوار تھے انہوں نے کہا اونٹ کہاں بٹھائے تھے انہیں کہا اس جگہ جا کے اونٹوں کے گوبر کو جو دیکھا تو اس میں کٹلی میلی کہا کے لوگ ہیں جو گٹھلی ہیں جو صرف وہی کھلا سکتے ہیں اور کوئی عرب ایسا نہیں جو اونٹوں کو گٹلی کھلاتا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ مدینے سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم, دم اس کو کہا کہ بھئی تم فوراً تیز رفتار اونٹ لے لو اور اس, اس تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرو اور پہنچو مکہ مکرمہ خبر کرو کہ میرا کافلہ جو ہے خطرے میں آ گیا لاد من مکے والے جو ہے فوراً وہاں سے لشکر بھیجے فوج بھیجے مدد بھیجیے تاکہ قافلے کو ہم امانت و حفاظت کے ساتھ لے جا سکیں لیکن تم نے ایسا اونٹ لینا ہے اور سفر میں کہیں آرام نہیں بڑے بڑے عجیب قسم کے اونٹ ہوتے ہیں اب بھی ہمارے یہاں سہارا آپ کے ہاں ہندوستان راجستان میں ہمارے یہاں سندھ کے ساراوں میں اسی طرح پنجاب کے ساراوں میں اب بھی وہ اونٹوں کی عجیب عجیب نسلیں ملتی ہیں یعنی میں نے خود دیکھا ہے اونٹوں پر سفر بھی کیا ہے تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ اونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ ذرا آپ شوق سے اس پہ سواری کریں تو انہوں نے کہا کہ جناب اس اونٹ کی تو عادت یہ ہے کہ جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں نا تو یہ جب ناک سے ہم ناس کھینچتا ہے نا کر کے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سو میل کا فاصلہ کر چکا ہے سو میل کے بعد تو یہ صرف ناس کھینچتا ہے اور چلنے کا یہ عالم ہے کہ آپ بالکل بلا مبالغہ پانی کا پیالہ بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں وہ نہیں گرے گا پانی نہیں گرے گا تو سوال پیدا نہیں یہ ابھی جو عرب کو پیش کیے جاتے ہیں وہ ایسے اونٹ نہیں ہوتے وہاں اونٹ تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے بڑی بڑی قیمتی یعنی بالکل آپ پیالہ دودھ کا بھر کے ہاتھ پہ رکھ لیں اور ان پہ بیٹھ جائیں ہم جا رہے ہیں اس پہ تو درخت گر جائے اور اتنا تیز چلتے ہیں نا جی آپ تصور نہیں کر سکتے صحرا میں تو جیپیں فیل ہو جاتی ہیں اونٹ نکل جاتا ہے جیپ سے بھی یعنی فور ویلر گاڑیاں جو ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں لیکن اونٹ ہو نسل والا ایسے نہیں تو بارہ اس نے اونٹ دیا وہ بھاگا جائے اس نے کیا کیا اب بدبخت دیکھیں نا کیسے اس نے کہنا پہلے تو اونٹ کو زخمی کیا جب مکے کے قریب پہنچ گیا اونٹ کو تلوار کے ساتھ زخمی اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا خون جو تھا اپنے اوپر ڈالا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور وہاں سے چیکنا شروع کیا الگوس الغوث سیا الغوث الغوث الغوث کوئی اب کوئی ہی بھاگ رہے ہیں کیا بات ہے بات تو کرو بات نہیں کرتا چلا جا رہا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے کہ پھر کیا ہو گیا اونٹ زخمی ہے بندہ زخمی ہے خون سے لت ہے لیکن نہ تو اترتا ہے بدبخت اونٹ سے اور نہ بات بتاتا ہے, رہا ہے مدد مدد الاغ سلغ چلتے چلتے چلتے جناب وہ کاب شریف کے باہر آیا اونٹ وہاں بٹھایا اور دوڑ کے کابل شریف کے اندر چلا گیا گوس الغاؤس پچھلے سارا مکہ کٹھا کر لیا نا اس اعلان کرنے والے تو عجیب ہوتے ہیں اس نے پورا ایک ٹینشن پیدا کر دیا نا سارے مکے میں بھاگ رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے کہ زخمی ہے خون میں گرا ہوا ہے بات نہیں کرتا کہتا ہے مدد کرو مدد کرو جب مکے میں پہنچا تو پورا حرم بھر گیا سارے لوگ آئے کیا بات ہے لگا کیا بات اب اس افیاان خطرے میں اسی طرح جو آت بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں عباس بہن حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں تو الحمدللہ اسلام لے آئے اور عبد المطلف کے بیٹے ہیں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن تھی آتقا آتقا نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے آواز لگاتا ہے کہ یا بینک آل یادر امو الا مسار کم بادن کیا غدار قوم کی نسائن، غدر والو تین دن کے بعد اپنے قتل کی جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہوا اس آدمی نے کعبے میں آواز دی سفا پہ آواز دی جبل جبھی کبیش پہ چڑھ گیا آواز دی پھر جبل ابھی کبیش سے اس نے ایک پتھر پھینکا اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک رہتا جو تھا تمام کفار کنیش کے گھر میں پہنچ گیا یہ خواب ہے خواب دیکھ رہی ہے بےچاری صبح اس نے خواب ہو اپنے بھائی کو بتایا اچھا پریت اس کا بھائی اس نے بھی وہی خواب دیکھا اب انہوں نے کہا کہ کسی کو بتائیں نہیں لیکن بات نکل گئی ابھی جہل کو پہنچی تو اس نے حضرت عباس ابھی سلام نہیں کہا عباس یہ کیا بات ہے پہلے تم لوگوں میں سے بنو ہاشم اور بنو عبد الف سے ایک اللہ کے نبی پیدا ہو اس نے کہا میں نبی ہوں میری نبوت کو مانو اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئی میں کہوں کیسے انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا آج کا نے کیا خواب بنایا ہے کہ تین دن کے بعد جاؤ اور ایسے پتھر پھینکا اور ہر گھر میں پتھر آیا اور فلاں ہوا دیکھو بات سنو اگر یہ خواب سچا نہ ہوا نا تو میں پورے عرب میں یہ بات اعلان کروں گا کہ اک زب اک زب اللہ عرب سب سے بڑے جھوٹ بولنے والا گھر اگر کوئی ہے عرب میں یہ ہے میں تمہیں پھر نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں سارے ارب قبائل میں بدنام کروں بعد نے کہا بھی مجھے نہیں پتا تم جانو خواب جانو اب ابھی تین دن بھی گزرے تھے کہ جناب یہ دم دم پہنچ گیا اب سوچ میں پڑے کہ کیا بات اس نے کہا ابھی ابو سفیان کہاں ہے اس نے کہا ابو سفیان اس وقت فلاں مقاب پہ ہوگا لیکن وہ تو بالکل خطرے میں گھر چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد وہاں پہنچتے پہنچتے وہ قافلہ ہمارا لٹ بھی چکا ہو تو ابھی جہل نہیں سب نے اتبا اتحبا شہبا ربیہ ویلا سب گٹے ہو گئے کہ تیار ہو جاؤ گا ہر قریش کا قبیلہ جو ہے نکلے اپنے اپنے جوانوں کے ساتھ اور سواریاں ہتھیار سب مکمل تیار کر لو تو بہرحال یعنی یہ یہاں سے تقریباً بعض روایات میں نو سو نوے آدمی ہے اور بعض میں ایک ہزار آدمی ہے ایک ہزار کا کافلا اور بڑے لڑاکا لوگ اور گھوڑے دو سو تو صرف گھوڑے تھے یعنی باقی ہر آدمی ہزار آدمی اپنے اپنے, اپنے اونٹ پہ کسی ایک اونٹ پہ دو آدمی بھی نہیں ہزار اونٹ جو ہے وہ تو باقاعدہ سواری کے لیے دو سو گھوڑا احتیاط کے لیے ساتھ ہے اور اس کے بعد گانے والیاں اور کائنات اور مغنیات اور اصابر رایات یہ طوائفیں جو تھی نا یہ جھنڈے والیاں کہلاتی تھی کیونکہ کہ جھنڈا لگا لیتی تھی گھر پہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ تو اس لیے ان کو صاحبات رایات کہا جاتا تھا تو یہ بھی ساتھ لے لیجیے یہ گائیں گی اور ہماری مجلسیں ہوں گی اور اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمیں ترانے گا گا کے ہمیں جو ہے وہ قوت دیں گی طاقت دیں گی ہمیں لڑنے کے لیے کہ آدمی مست ہو جاتا ہے نہ لڑکی ہمیں شیر پڑتی ہے بزدل ہو گیا گھرا ہوگے تو کس کو منہ دکھاؤ گے عجیب عجیب شیار پڑ تو پھر وہ جان کیشانی سے لڑتے رہتی یہ پوری تیاری کے ساتھ کافلا نکلا ابو لہب نہیں گیا اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ بھی اس کو پیسے دیے کہ تم میری طرف امید ابن خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا اس نے کہا کہ میں نہیں اچھا ابیہ ابن نے کیوں نہیں گیا کہ اس کو ایک آدمی نے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے لیے بد کر رہے اور فرما رہے تھے کہ خلف جو ہے ختم بڑی بری موت اچھا انہوں کیا بتایا تھا کہ مکے کے اندر مرے گا یا مکے سے باہر مرے گا اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا یہ بتایا تھا کہ بڑی بری موت مرے گا اس لیے اس نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا محمد مصطفیٰ نے بد دعا کی ہوئی ہے کہیں میری موت کا وقت نہ آ گیا ادھر آدھ کا خواب نظر آ جائے تو ابو جہل کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا اس نے ایک آدمی کو دیا بخور بخور آپ تو میں رہتے ہیں نا بخور جانتے ہیں یہ جو عرب لوگ ڈالتے ہیں نا اون کی لکڑی آگ پہ اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بخور اور یہ بخور مختلف قسم کے ہوتے ہیں سندل کا ہوتا ہے اون کا ہوتا ہے گلاب کا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور اس کو ڈالا جاتا ہے اور گھر میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور اصل میں اس کا استعمال زیادہ تر جو تھا عرب میں ابتدا کے اندر اب بھی شاید ہوگا تو عورتیں کرتی زیادہ استعمال چونکہ تاکہ عورت کے بدن میں خوشبو رہے اپنے خامند کے زیادہ مرغوب رہے تو وہ لباس پہن کے غسل کر کے اس کے آگ کے دھویں کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی آگے پورے بدن میں خوشبو آ جائے اور پھر اندر جو روایے قریہ ہیں جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اثر سے ختم ہو جائیں تو اس نے اونج جا کر باقاعدہ وہ میاں تم خلف کو بھیجا اور کہا تبخر یا میع کہ بڑا خاص اون بھیجایا ابو جہل میں تمہارے لیے انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا ابھی تم تو عورتوں والی بات کر رہے ہو نا ڈر کے مارے بدل کے لیے نہیں نکل رہے ہو تو گھر میں بیٹھو بخور لگاؤ عورتوں والا کام کرو باہر تو مرد جاتے ہیں تلوار سے لڑنے والے بخور لگانے والے تھوڑے لڑیں گے جیسے آج کل حالت ہے ہماری اللہ معاف کرے اللہ پاک دعا کریں کہ خاص طور پہ اللہ عرب کو ہر فتم سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ تو اتنے بےچارے آرام پسند ہو گئے جی کنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکے لڑیں گے مٹی جو آدمی ایئر کنڈیشن کے بغیر ایک منٹ نہ گزار سکتے گاڑی میں بیٹھے میرے خیال میں اگر ان کے بس میں ہو نا تو گاڑی بعد میں سٹارٹ کریں اور اے سی پہلے سٹارٹ کریں کٹھا تو اب بھی کر لیتے ہیں ایک ہی سوچ کے ساتھ کٹھا سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھائی اے سی پہلے سٹارٹ ہو اور بڑے لوگ تو خیر آپ وہ سارا کچھ ان کے پاس ریموٹ پہ ہوتا ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ اے سی ہو اور ہم جب پہنچے تو گاڑی ٹھنڈی ہو چکی یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے پھر انتظار کرتے رہیں کہ کب ٹھنڈی تو اس قوم کا کیا ہوگا اللہ حافظ اسی لیے شورش نے کہا تھا نا کہ آ مولا یا رب یہ کیسی قوم ہے کہ جن کی ابتداؤں میں اسماعیل سے ہوئی تھی اور انتہا میں کل پہ ایک کیسی آ تجھ کو بتاؤں تقدی ہوں شمشیرو سنا اول تاؤس و رباب ایسے تو نہیں ایک بال بچار روتا گیا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے قافلے کو نکالا اچھا خدا کی جان ہے اب ادھر سے بھی کافلا چل رہا ہے تین سو چودہ کا اچھا ان کے ذہن میں تو کوئی لڑائی کا سوال ہی نہیں ہے وہ لڑائی کا تصور ہی نہیں ہوتا قابل کے لیے نکل رہے ہیں کافلا مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا واپس چلے جائے چلتے چلتے چلتے چلتے ایک مقام ہے بدر سے پہلے ایک ہے ادوت الدنیا اور ایک ہے اودوتن جس کو قرآن نے بھی اسم بلحت دنیا بہم بلحد رکھ بو اص پل من کم پلو تواد تم وا کل امرن کا نم فرولا اللہ نے فرمایا میری بدری صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ادو دنیا جانے شمال میں اور کافر ادوئے کسبا جانے میں رقب اسفل کم اور کافلا تم سے نیچے کیسے انتظام ہم نے کیا کہ تم ادھر ہو کافر ادھر ہیں کافلہ نیچے ہے سمندر کی طرف اللہ نے فرمائیں لو تباد تم تختلف تم فل اگر تم آپس میں پروگرام بنا کر بھی کوئی پروگرام لڑائی کا بناتے تو ضرور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے ایسا نہ ہوتا ہو سکتا ہے وہ نہ آتے ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو جاتے پلا کل اللہ امرن کا نمفولا اللہ پاک جو چاہتے ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں جو قزا کر لیتے ہیں پھر وہ ہو کے رہتی ہے یہ تو ہمارا فیصلہ تھا کہ ہونا چاہیے لیا لکھ امن نہ لک ام بیکین تمبیا من حیا ام کہ جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی دلیل کے بعد سمجھ کے بعد یہ نہ کہہ کہ مجھے پتہ نہیں نہیں پھر سمجھ گئے جان بوجھ گئے برباد اور جس نے زندہ رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی حق کو بادل دیکھے اچھی طرح یہ نہیں زبردستی قبول کرے نہیں حق کو باطل واضح ہو ہم کھولنا چاہتے اور جناب جب یہ مکے سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی کیونکہ قریش نے بنو کنانا کا ایک آدمی قتل کیا تھا بنوکنانا جو تھے وہ انتقام لینے کی انتظار میں تھے کہ ہمیں قریش کا بندہ بھی لے اور ہم بھی قتل کر یہ تو قبائل میں پھر ہوتا ہے وہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ بھی آدمی مر جائے اور وہ چھوڑ جائیں بھول جائیں عجیب لوگ ہوتے ہیں ان کے یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ایک آدمی کے والد کو قتل کیا گیا اس کا بیٹا پڑھا لکھا ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ تک پتا نہیں ہم میں تھا یا کیا تھا وہ وہاں سے بالکل ابھی بچہ تھا کالج سے نکلا اور اس وقت وہ کالج میں تھا جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا وہ کالج سے ہی وہیں سے اس کو ماں نے کہا کہ آپ بیٹا تم یتیم ہو گیا تمہارا کوئی بھی نہیں بچائے جو رشتہ دار ہیں وہ بہت دور کے رشتہ دار ہیں اب تو تمہاری اپنی جان خطرے میں ہیں, تم کسی طرح باہر نکل جاؤ تو جو کچھ ماں کے بعد پیسہ پونجی تھی بےچاری نے زیور بور بیچ پوچھ کے اس کو دی اور وہ جرمنی نکل گیا جرمنی جا کے پتہ نہیں اس نے کتنی بڑی بڑی ڈگری حاصل کی وہ کتنا تعلیم میں آگے بڑھ گیا اور جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً کوئی تیئیس سال گزرنے کے بعد اب دنیا بھول گئی اس کی ماں بھی مر گئی کچھ نہیں رہا پیچھے تیئیس سال گزرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور آ کے باقاعدہ کلشن کو خریدتا ہے دو آدمی کرائے کے قاتل اپنے ساتھ لیتا ہے اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے تیرہ بندے جا کے مار دیتا تیئیس سال کے بعد وہ پڑھا لکھا تھا لیکن وہ دماغ سے وہ بات نہیں نکلی مانگو باپ کا بدلہ تو لینا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے اتنا بےغیرت بیٹا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکے کیسی اولاد یہ کباڑ میں نہیں ہوتا ہے تو بہرحال تو اس نے اب جناب ان کو خیال آیا ابو جہل کو کہ ہم جا تو رہے ہیں ہم بدر کی طرف مدینے کی طرف اس وقت تو بدر کا تصور نہیں تھا نا وہ تو راستے میں آ رہے تھے بھی قافلے کو بچانا ہے کافلا جہاں ملے رابوں کو ملے بستورا ملے کسی جگہ مل جائے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی فیصلہ ہمارا بدر میں ہونا ہے تو اس نے کہا ہم جا تو رہے ہیں لیکن جب مکہ خالی ہو جائے ہم تو سب لوگ جا رہے ہیں اور بنو کنانا اگر آ کے مکے پہ حملہ کر دے ہماری عورتیں اٹھا کے لئے جی ہم کیا کر گے ان سے تو ہماری بنتی نہیں جنگ ہے ہماری تو شیطان ابلیس سے لہین جو ہے نا ایسے موقعوں کی انتلار میں رہتا وہ فوراً سورا ایک سردار تھا کبیتا کا اس کی شکل میں آیا اور ابو جل کو آ کے ملا کے لگا ابو تردد کیوں ڈر رہے ہو کیا بات اس نے کہا سردار بار ٹھیک ہے ہمارا بنوکنانا سے جھگڑا ہے ہم جو سارے باہر جا رہے ہیں اور بنوکرانا والے مکے پہ حملہ کر دیں مکہ تو خالی مت گھبراہ میں جو تمہارا ہم ہوں میں نگرانی کروں گا مکے پہ میں حملہ نہیں کرنے دوں گا اس کا تو تم فکر مکے پہ تو کوئی قبیلہ نہیں ہے یہاں تو میں پہن رہا اگلی بات ہے بڑا اچھا موقع ہے اور پہنچو کافلا لٹ گیا برباد ہو جاؤ گے ایک ہزار اونٹ ہے اور مسلمانوں کو اگر ایک ہزار اونٹ تجارت کا مال مل گیا تم کیا سمجھتے خاموش مدینے میں بیٹھ رہے گا وہ تو غریب ہیں مجبور ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں دولت نہیں ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مسلمان کے پاس ضمیر نہیں ایمان نہیں بھوجل نے کہا ہاں, بات تو تمہاری ٹھیک ہے چلو نکل اب جناب یہ یہاں سے چل پڑے قافلے نے ابو سفیان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اس نے اپنے قافلے کو ایک غیر محتاد راستے سے بالکل سمندر کے قریب کر دیا آپ نے کہنا کبھی پرانے راستے سے مدینہ منورہ جائیں رابق کے سے آپ کو سمندر نظر آتا ہے باقاعدہ کنارے پہ آپ چل رہے ہو تو اس نے اپنے کافلے کو اور زیادہ سمندر کے قریب کر دیا اور پہاڑوں کی اوٹ میں آ اور راستہ غیر محتاط تھا تو اب نہ تو مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے کافلہ کہاں ہے اور نہ ان پکے والے تو خیر یہاں سے نہیں کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق ندی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کسی تلاش میں نکلے اور چلے کہ ہم دیکھیں کہ کافلا کہاں کو پتا چل جائے راستے میں آتی ہے اسی بدر کے راستے میں تو سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے بدو ہے بوڑھا اس کو لے آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کوئی خیر خبر کافلے کا کوئی پتا اتنے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو معلومات ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ قافلہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتا نہیں حقیقت میں کہ لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ زمزم ابن میں جو تھا اس نے مکے والوں کو اطراع دے دی ہے اور وہاں سے ہزار کی تعداد میں لشکر جرار جو ہے وہ نکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو لشکر مکے سے چلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ القصوہ کو پہنچ چکا ہو اور انہوں نے کہا اسی طرح مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ مدینہ منورہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافلہ جو ہے چلا ہوا ہے اور جو میرے علم میں ہے کہ فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ادوت دنیا پہ پہنچ گئے ہوئے۔ یعنی اندازہ کریں اس بوڑھے کی تختیق کا اور دماغ کا کہ اگر ایک قافلہ اونٹوں پہ چلے مدینے سے تو کہاں پہنچا ہوگا اور مکے سے چلے تو کہاں پہ اور ایر وہی جگہ بتائے اس نے کہا کہ مکے والے تو پہنچے ہوں گے ادوت روکسواہ کے پاس اور مدینے والے پہنچے ہوں گے ادوت دنیا کے پاس تو اب جب وہاں آ تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اس جگہ نہیں رکنا چاہیے اور دو آدمیوں سے معلومات بھی حضور کو ہو گئے کہ بھائی کافلہ جو ہے وہ آ تو رہا ہے لیکن اپنے راستے پر نہیں بہت آج طریق پر نہیں یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اور زیادہ سمندر کی طرف اختیار کر لیا ہے انہوں نے کہا آدور ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں ادوت دنیا کے پاس یہاں کو پانی ہم چاہیے کہ ہم ایسے مقام پہ جائیں کہ جہاں پانی تو یہ وہاں سے پانی کے لیے چلے اور بدر میں پہنچے اللہ کو منڈو اللہ نے بدر کو شان دے دی قیامت تک بدر کا نام جو ہے قرآن میں پڑھا جائے قیامت تک بدر کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا تاریخ کے ماتھے پہ اسلام کا ایک عظیم جمر عظیم غزوہ عظیم فتح یوم الفرقان تو یہ مائیں بدر پر پہنچے اور اس صحابی نے ایک اور مشورہ بھی دی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کریں کہ اور جو چھوٹے چھوٹے یہاں چشمے ہیں کنویں ہیں ان سب کو ہم بند کریں تاکہ اگر وہاں کی کوئی کافروں کا لشکر آ بھی رہا ہے تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا ہمارے پاس پانی ہوگا کہ اپنی طرف سے حضور نفر میں ہاں ٹھیک رائٹ اور اللہ نے آسمان سے بارش کی اللہ اللہ کی شان ہے دیکھیں ریکانے پاک نے خود اس نقشے کو بیا لیا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم, ويذهب عنكم بجزى الشيطان وليربط على قلوبكم بِهِ <الْأَقْدَام> اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کی صحابہ پر ایک نعاس کہتے ہیں نیند نیند مسلم اور دوسرا ہم نے آسمانوں سے بارش برسا دی کیوں؟ تاکہ وہ زمین ٹھنڈی بھی ہو جائے جم بھی جائے چلنے میں بھی, بھی آسانی ہو اور یہ نیند یہ پانی یہ رحمت کیوں کی تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز چیتانی مساوس ہے تو اللہ ان کو بھی دور کر دے اور ہم نے یہ کر دیا لی یو بتا کلو اس نیند کو بھیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا سب پتا اور زمین کو جما کے ہم نے موقع دیا کہ آپ قدم جما کے لڑ سکیں یہ سارا انتظام اللہ کی قدرت خود دی جا رہی ہے ابو جہل نے بھی دو آدمی بھیجے اس نے کہا کہ تم نکلو پتہ کرو کہ بھئی وہ ہو کیا ہوا تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کی اطلاع پہنچی مکے والوں کو اس نے کہا دیکھو بھائی میرا کافلا تو نکل گیا اب مسلمان مجھ پہ حملہ نہیں کیا. کیونکہ تم بدر میں آ گئے مد... مد... مد... مد... کو صبح پہ, پہ پہنچے ہوئے اور میں تو اس سے اور زیادہ مکے کی طرف نکل گیا ہوں گا تو مسلمان تو اور ادھر ابھی مدینے کی طرف ہیں تو اب وہ آپ کے لشکر کو عبور کر کے تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے آگے لشکر بیٹھا ہوا ہے دار کا تو لہذا کافلا صحیح سلامت نکل گیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تمام قریش جو ہیں دوبارہ غور کریں واپس آ جائیں گے اب لڑیں گے مقصد تو کافلے کا تحفظ تھا کافلا تو نکل گیا جب پتہ لگا بنی زہرہ کو کہ کافلہ چلا گیا ان نے کہا بھی ہم بھی واپس جاتے ہیں ہم تو لڑے خام خا بلا بجے اب مسلمانوں کو کیوں ڈھونڈے ہم بنو ہاشم کو پتہ چلا انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے ہم آئے تھے کافلے کے تحفظ کے لیے ہمارا کافلا خیریت سے چلا گیا اب ہم کیوں کام کا جائیں اور مسلمانوں کو تلاش کرتے پھریں گے جی تم کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو وہ بھی کابلا ڈھونڈنے آئے تھے ان کو بھی نہ ملا وہ بھی جہاں ہوں گے آ تنگ آگے واپس چل جائیں پنو آشم نے کہا ہم بھی واپس جاتے پنو سورا نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں اتما نے تو خیر کھڑے ہو کے اعلان ہی کر دیا اس نے کہا بھی ہم تو واپس جا رہے ہیں. ہم نہیں لڑتے ہیں. کیوں جائیں مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے کم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو اور ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے اور بالکل خیریت سے ہمارا کافلہ چلا گیا ابو جہل کو پتہ چلا اس نے کھایا تو مرے گیا اتنی مشکل سے میں اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی قوت لے کے نکلا تھا کہ آج مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں یہ تو پھر کچھ نہ ہوا اتنا سفر کر کے بھی ہم آئے اور مسلمان ہمیں پتا ہے کہ ہیں تو اسی راستے میں یہ نہیں پتا کہ کہاں ہے اس نے عامر زمری کو بلایا اس کے بھائی قتل ہوا تھا اس کو قتل کیا تھا عبداللہ ابن نے کے کافی اس نے اس کو بلایا اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا مسلمانوں کا کتنے لوگوں میں گے دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہم تو ایک ادار ہیں یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو سفا ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور تیرے بھائی کا بدلہ لے لیں لیکن یہ دیکھا نہیں وہ زہرہ دوہرا والے بنواشی متباع سب تیت واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے جناب اپنے کپڑے پھاڑے پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آگے جناب رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ مکے والوں تم بڑے غدار تمہارا بیٹا مر جاتا تمہارا بھائی مر جاتا تم بدلہ لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے بیٹا کیونکہ میرا بھائی مرا تھا اس لیے تمہیں اب واپسی یاد آ گئی تو اتفاق سے آئے ہیں بانوں کے ہم قریب ہیں اس کچل دو اب انہوں نے جب بغیر دلائی سب پھر رک گئے ٹھیک ہے جی تلاش کرتے ہیں مسلمانوں دو آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھی انہوں نے کہا نہیں تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نے کہا نہیں ہم کافلے کے آدمی نہیں مسلمان کو مارنا شروع حضور صلی اللہ نواز رہے تھے نواز سے فارغ ہو. آپ نے عجیب بات جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو جب جھوٹ بولتے ہیں جوڑ دیتے ہیں ان کو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, وہ اب اس کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ابو جی کے قافلے کے لوگ کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ جی پتا نہیں ہے بہت سے آدمی انہوں نے میں کوئی اندازہ انہوں نے کہا جی اندازہ اندازہ کوئی نہیں ہم تو بدو لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں جاہد لوگ ہیں ہمیں تو انہوں نے بھیجا تھا کہ درجاؤ بدینے سے کوئی لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتہ کرو ویسے بہرحال قرآن کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد دوسروں سے پوچھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ زبے ہوتے ہیں نے کہا جی روزانہ جو ہے نا جی دس ادو نے پھر اچھا اس کا مطلب ہے کہ نو اور ہزار کے درمیان ہے تمہارا نش کیونکہ ایک اونٹ جو ہے سو آدمی کو پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو جب دس اونٹ روز کے دے کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایک ہزار کا لشکر انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا ادھر میں اچھا ان کو نہ ہمارا ان کو چھوڑ دوں ان کا کیا ہے یہ تو معمور ہیں ڈھونڈ رہے ہیں جیسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں یا ویسے یہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے جو آگے بتلایا اب دونوں کبھی لوگوں کو پتا چلا اب تو بالکل قریب ہیں ہم صرف لے کے ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں ہم تو بالکل قریب ہیں بالکل اہم درمیان میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں اب ابو جال نے اپنے لشکر کو لڑکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ کو نہیں حضور کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ شیرو یا یو ہناس لوگوں مشورہ دو کیا بات ہم نکلے تو قافلے کے لیے تھے لیکن قافلہ تو نکل گیا اب کیا ارادہ ہے جنگ لڑنی ہے کیا طریقے سے واپس جائیں تو صحابی تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر مہاجرین میں سے قریش میں سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الامر علی سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں آپ جو حکم دیں گے ہم تو جانے قربان دے. بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم آپ حضور پھر بنوائے شیرو یا یو ہنڈاس لوگوں رائے دو تو انسار کا سردار اٹھاؤ نے کہا کہ حضور, حضور ہمارا فکر کیونکہ قریش کے تو دو, دو تین آدمی کھڑے ہو كرايا دے چکے ہیں اصل میں حضور ہمارا فکر کر رہے ہیں کیونکہ ہم مدینے والے جو ہیں ایک تو زیادہ جنگ سے واقف نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا حضور کا کہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم اپنی جانے ماليں آپ پہ قربان کر دیں گے حضور اس فکر میں ہے کہ شاید یہ مدینے کی حد تک تو میرا تحفظ کریں گے لیکن مدینے کے باہر شاید نہ کریں کیونکہ معاہدہ تو يہى تھا وہ کھڑا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب محمد اصحاب مصحب اللہ نو اصحاب محمد اس نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو ہم کوئی علیہ السلام کے ساتھی نہیں جو یہ کہیں گے کہ فضب انتب رب کا فکات کا عیدون بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں ہم کہیں گے فضحب انتا نے کہا کہ انت آپ کیا فکر کر رہے ہیں ہم مسلم اسلام کے ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ دی آپ جانے آپ کا خدا جانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک اور ساری انہوں نے کہا حضور لو امرتنا الى برکل خماد برکل خماد ایک جگہ ہے یمن اور مدین شریف سے لے کر برقرغ تک درمیان میں چودہ بڑے بڑے قبائل ہیں انہوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ برقل قماد پہ, پہ پہنچو تو ہم پہنچیں گے یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا وہ تو چودہ قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا برقل گماد ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اس لو امرتنا تخت فی البحر حضور آپ حکم تو کریں مندر میں چراغ لگا دو ہم لگا دیں ہم ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں وسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو تھا وہ خوشی سے کل حضور نے فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو جدائے خیر دے یہی تو آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں مومنوں کا ایمان اللہ آزماتے ہیں تو آپ لوگوں نے جس ایسار کا اور جس قربانی کا اظہار کیا ہے وہ مجھے میرے لیے خوشی کا باعث ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں مجھے بھی اللہ کی طرف سے اشارات ملے ہیں فتح تو تمہیں ہوگی گھبرانے کی کوئی بات ہے. یا تو ہمیں کافلہ ملے گا یا پھر ہمیں یہ مال غنی مت ملے گا ان سے اللہ ہمیں خالی نہیں بھیجیں گے مدینہ سے ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی ادھر کفار نے اپنی خیام لگا دیے اور فوج بٹھا دی ادھر حضور پاک نے حکم دے دیا اپنے خیمے نصب کرو اور بیٹھ جاؤ تیار ہو جاؤ تو صحابہ اکٹھے ہوئے انہیں کہا رسول اللہ ہمارا ایک مشورہ ہے نے نے فرمایا بتاؤ کیا نے کہا حضور ایک تو ہم آپ کے لیے بنا دیتے ہیں عریش عریش کا مانا یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر دیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور کھجور کی کھڑیاں ڈال کے چھپر سا آپ چھپر تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو سایہ ہو گیا اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر تو دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے اور دوسرا حضور وہاں ہم اپنے خصاف جو ہمارے پاس رہیں جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں رسول اللہ جو لوگ مکے میں ہیں مدینے میں ہیں وہ کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص تو نہیں اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا وہ تو ایک رائے تھی کہ قافلہ جا رہا ہے اسی لیے تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی منع کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں میری بیٹی اور تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بیمار ہے تم اس کے علاج کے لیے روک جاؤ کوئی بات نہیں ہم تو ابو سفیان کے قافلے کی حد تک جا رہے اتنے کا حضور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک کواری ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا میدان جنگ میں کیا حال ہو رہا ہے اگر خدا نہ خاصا پان سا بلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچے اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چلے جائیں اتنا تو ہم بھی روک لیں کہ کم از کم ان کو ایک دن روک لیں آپ ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائیں پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اور آپ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ ہوں حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے جو دی ہے ٹھیک ہے عریش بناؤ چھپر بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد جو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا ہم نے کبھی اور اسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ وہ کلمات تھے جو فرمایا تھے کہ اللہ کہ اللہ آج اگر تم نے اس جماعت کو بھی ختم کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی زمین پہ کوئی نہیں رہے گا یہی تو جماعت اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو مدینے والے بیچارے وہ بھی تو ہمت ہار جائیں گے اسلام کی تو شوقت ہی ختم ہو اور حضور کے کندھے مبارک میں چادر ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بھی گر گئی اور دعا مانگتے مانگتے مانگتے حضرت بکر آئے انہیں آ کے حضور کی چادر اٹھائی اور کہا کہ لا لات اللہ یا رسول اللہ بل لا ہلا اب ابدا میرا بدنی آپ اتنی سخت دعائیں اپنے اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں مجھے اس رب قدیر کی قسم ہے خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دے حضور آپ کیوں بھی کر آپ کوئی فکر نہ کریں اللہ آپ کی نصرت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے آپ کا اطمینان قلب ہوا اور اس کے بعد جو ہے اب مر کے کی کیفیت جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ ادھر آپ خود سوچیں ایک ہزار آدمی ہو اور سامنے تین سو تیرہ آدمی ہو تو کیا مقابلہ کیا ہوتا ہے حضور نے حکم دیا کہ وہ وہ جو جو عام ہوتا تھا نا جی پہلے وہ پہلے جو جنگوں کے طریقے ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ میما ہے یہ میسرا ہے اور یہ دربیان. یعنی جنگیں جو ترتیب دی جاتی تھی نا کہ ایک فوج جو ہے وہ دائیں طرف سے بڑے. ایک فوج جو ہے وہ میسرا سے پڑے ایک فوج جو ہے وہ سیدھی چلے گی تاکہ وہ دونوں بازو جو ہیں وہ مدد کرتے چلے جائیں گے اور دشمن کو گھیرے میں لیتے لیتے, لیتے, لیتے لیتے اس کا اس کے پیچھے آ جائے اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے فوج میں اپنے مسکر میں اپنے مقر میں اس کا کنٹرول کریں گے حفاظت اب یہ تو بالکل یعنی ایک عجیب سی بات تھی نا کہ کہاں ایک ہزار کا لشکر جرار اور ہر آدمی ان کا مقاتل ہر آدمی جنگجو اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ناتجربہ کار انہوں نے کبھی جنگ بھی نہیں دیکھی لیکن حضور نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک حساب بنا لو لمبی بس اب میں کا کوئی وقت نہیں ایک حساب بنا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کی ابتدا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور اساب بدر کا جذبہ ایمان محبت استقامت نصیب فرمائے برادران اسلام واجب اللہ احترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے یہ دروس کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ زمانہ قبل قبل اسلام زمان ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشارات وقت ولادت ولادت کے بعد کے رحاصاد و معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب زمان بےست معارضۂ کفارہ قریش تعزیب مسلمین ہجرتشاہ ہجرت المدینہ اور ہمارے دروس کی بات پہنچی تھی غزبۂ بدر غزہ بدر جو ہے یہ اسلام کا سب سے اول غزوہ ہے غزو بدر جو ہے یہ ایک ایسی باعظمت اور شان والا غزوہ ہے کہ اس کے بعد اس کے مقابلے پہ کوئی غزوہ نہیں ہے اور اسی غزبۂ بدر کو یوم بدر کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا اور غزبۂ بدر جو ہے بے اعتبار زمانے کے بھی سب سے افضل زمان میں کہ رمضان المبارک میں واقع ہوا اور بے اعتبار سبقت کے بھی کہ مسلمانوں کی مظلومیت کے بعد بقہوریت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دی کہ وہ میدان میں نکل کے کفار کا مقابلہ کر اور اس قزبے کی عظمت یہ بھی ہے کہ سرکار دو جہاں خود تشریف ساتھ لا چکے ہیں اور یہی وہ غزوہ بدر ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے بھی کتاب کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر کسی قزبے میں فرشتوں نے کتاب نہیں کی فرشتے اترے تو ہیں لیکن انہوں نے جنگ نہیں لڑی اور اس غزبے کے بارے میں اگر آپ قرآن پاک کی ان آیات پر جس میں اللہ نے غزبے بدر کا تذکرہ فرمایا ہے غور کریں تدبر کریں تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے قدرت خود تختیق کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم مسلمان اور کفارے کو رہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا پروگرام بناتے ایک وقت معین کرتے ایک مقام معین کرتے رخترت تم فلمی یاد ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے بلاکل یک امرن کا لیکن جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا ایسی تختیت کے مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا ابو سفیان کا قافلے کو بچا کے لے جانا سرزمین مکہ میں مکے والوں کو اطلاع ہو جانی اور ابو جہل جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ہزار مقاترین کو لے کے چل رہا ہے اور ایک ہزار اونٹ ہے دو سو گھوڑے ساتھ ہیں اور کائنات گانے والیاں اور ان کے شامیانے اور سارے انتظام کے ساتھ جا رہا ہے اور سب سے پھر اس کو ڈھارس بنانے کے لیے شیطان جو ہے وہ بھی ایک سردار کی شکل میں ساتھ یعنی ایک عجیب منظر ہے اور دیکھے ایسا ایسا قدرت کریم ڈالی کہ اللہ نے فرمایا جب تم ادوائے دنیا میں تھے اور کافر ادوائے کسبہ میں تھے یہ جگہ کا نام آپ جب بدر سے نکلیں گے نا تو پہلے پہلے پھر وہ ادوا آئے حضرت دنیا اسی طرح پھر بدر سورہ ہے بیر اس ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل ہیں مدینہ شریف تک اور اللہ پر مارنے کو خود نقشہ کہ تم ادوائے دنیا کی طرف تھے اور کافر قصبہ کی طرف تھے کیونکہ مدینہ شمال میں واقع ہے مسلمان جو تھے وہ شمال سے تھے اور یہ جروب سے جا رہے بل رقبوس پل امین کم اور نیچے سے جا رہا کنوا ولا کن بھی اموا نسو کمن ہلکان من عن من عن اللہ, اللہ فرماتے تو سارا ہم کر رہے ہیں اگر تم کرتے تو تم وعدے بھی شاید نہ پہنچ لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے حق اور باطل نکھر جائے صدق اور کزم جو ہے الگ ہو جائے ظلمت و نور کا جو امتیاز ہو جائے یوم الفرقان بن جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے صحابہ نے کہا کہ آگے بڑھے چونکہ یہاں تو پانی کا مسئلہ ہو پھر یہ بدر میں آئے مقام بدر پہ, پہ پہنچے مائے بدر پہ, پہ پہنچے اور اس طرف کافروں نے ڈیرہ ڈال لیا اور قدرت مسلمانوں نے اب آپ نے سامنے سفے من گئے ادو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک حسف بنا لیں بس اب میمنا میسرا کی گنجائش ہی نہیں کتنے آدمی ہیں تین سو تیرہ تو آدمی اور سامنے ایک ہزار کا لشکر ہے اب میمنا میسرا تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے آپ نے فوج پہ اور کسی مقام پہ حملہ کرنا ہے اب تو ایک آمنے سامنے کی بات ہے تو ایک ہی سب بنا دی گئی اور کافروں میں ایک رواج تھا اور اس زمانے میں یہ عادات تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھیں کیونکہ جنگ تلوار کی تھی نیزے کی تھی اور تیروں سے بارشیں ہوتی تھیں اور تو کوئی یہ تو نئی جدید ٹیکنیک تو نہیں تھی کہ آپ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے سینکڑوں میل دور سے میزائل پھینک دیں یہ تو سسٹم نہیں تھا اب تو جنگ نہیں ہے حقیقت نگر دیکھا جائے اب تو یہ ہے ایک جدید ٹیکنالوجی کی اور دماغ کی جنگ اب تو آکل لڑائے جاتے ہیں اب کوئی بہادری کوئی شجاعت وہ تو مسئلہ ہی نہیں آپ ایک پورے م... یعنی نوز بلا ایک پورے ملک پہ ایک آئٹم مار دیں ایک بم پھینک دیں بس ختم ہو گیا بہادر کیا اور کمزور کیا جنگیں تو پہلے ہی ہوتی تھیں آمنے سامنے ایک دوسرے کا مقابلہ اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب صفح دونوں طرف سے کھڑی ہو جاتی تو لوگ مبارزت کرتے تھے اس پر بھی میں کہتے ہیں مبارز کہ حالی وبارے نہیں کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے تو کافروں سے ان کے بڑے جنگجو تھے لڑاکا تھے تباہ وغیرہ وہ نکلے انہوں نے کہا کوئی ہے ہمارے بار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصفب نے عمیر و سیدنا حمزہ نے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصرت دیکھی تھی ان نے کافروں کو قتل کر دیا مارے گئے کاف اب اور جنگ میں تیزی آنے لگا دونوں طرف سے غصہ بڑھنے لگا جوش بڑھنے لگا تو حضرت عبد الرحمان ابن آؤف فرماتے ہیں کہ میں نے جب صف پہ نظر ڈالی تو خدا کی قدرت ہے کہ میرے اس جانب بھی ایک نوجوان ہے جس کی عمر ستارہ سال اور میرے بائیں جانب بھی ایک نوجوان ہے اس کی عمر زیادہ سے زیادہ بیس سال ہوگی اور دونوں بھائی تھے معاذ اور معاوض بعض علماء نے کہا ایک کا نام مواز تھا اور ایک کا نام اوف تھا یہ افرا کے بیٹے تھے معاذ ابن افرا تو عبد الرحمان ابن اوف فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ تمنا کی یہ خواہش کی کہ کاش ہے میرے دائیں بائیں کوئی بہادر ہوتے کوئی تجربے کار ہوتے جنگ کے تو چلو دوران جنگ میں مجھے بھی کوئی تھوڑا سا تو ریلیف ملتا اب یہ دونوں بچے ہیں میں ان کو سنبھالوں گا کہ جنگ کروں گا وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی فکر میں تھا اسی سوچ میں تھا کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا گیا کہ ہم میں میرے چاچا آئی نہ ابھی یہل کہاں احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سترہ سماعت فرمائیں